بسم اللہ و رحم الرحمہ اللہ و رحمۃ اللہ محمد محمد. السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح علی باقی تمام سامع سب کو اسلام کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چار سو تریسٹھ ایک سو پانچ ہاں جی یعنی شروع دعوشر شریف شروع سے ابھی تک چار سو ست ترسٹھ نمبر اور اوراد فتحیہ کا درس نمبر ایک سو پانچ ہے اور اس میں ہمارا آج کا جو ہے اوراد فتح میں سے اس کا پہلا حصہ ملک الجبار کا ہے اس میں سے جو ہے لا الہ الا اللہ نمبر سینتیس آج ہے ہاں لا الہ نمبر سینتیس یعنی لا لاہ لاف لا الہ الا اللہ خیر الحافظ یہ مقدس دعا کلمہ خلمہ آج کے در کیسا ہیں اس میں جو لغات ہے لفظ خیر ہیں دوسرا حافظ ان کا لفظ ہے ہاں جی اللہ کے لا الہ الا اللہ کے تجمت لوگوں کو بار بار بتا چکا ہوں لا نہیں اللہ کوئی معبود کوئی لائق پوچتش کوئی عبادت کے لائق اللہ, اللہ سوائے اللہ تبار و تعالیٰ کے اللہ تبار و تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اب خیر الناصرین میں خیر کے معنی جو ہے ہاں یہ کتاب کاموں سے جدید میں لکھا فائدہ نفع بلائی مال دولت یہ معنی ہے اور خیر ان من کے ساتھ جب استعمال کرتے ہیں تو اے اخیر کا محفظ ہے معنی بہتر زیادہ بہتر یہ معنی کیا ہے القاموس الجدید میں نمبر دو جو المنجد میں الخیر معنی بلائی نیکی کسی چیز کا اپنے کمال کو پہنچنا مال یہ معنی کیا ہے اور الخیر جمع اخیار و اخیار بہت نیکی کرنے والا یہ معنی خیر اور خیر ان اس میں تفضیل کا اسم تفضیل تبدیل کا سرائی اخیر کا مخافع ہے ہاں سب سے بہتر سب سے زیادہ بہتر سب سے اچھا یہ معنی اسی سرب میں اس کا بنتا ہے الخیرت بہت خیر والی ہر چیز سے بہتر جمع اس کی خیرات ہے ہاں جیسے المنج نام الغذ میں یہ معنی ہے. تو بس جو ہے خیر الناسم میں خیر جو ہے ان لوگی معنی میں سے یہاں دعا میں خیر و معنی بہتر سب سے بہتر بہت بہتر, بہتر زیادہ بہتر کے معنی مناسب ہے جو بندہ کھیر کو سمجھناتا ہے اسے ساتھ چونکہ وہ یہ معنی مناسبت رکھتے ہیں یہاں پر کہ خیر کے معنی بہتر سب سے بہتر بہت بہتر زیادہ بہتر کے الحافظ خیر الحافظ یہ الحافظ اسفائل کے سگا جامع سالم ہے یعنی الفاظ اس کا محبت ہے الحافظ اس کی جمع ہے یہ سغا جام اللہ کا سالم ہے مثالت جریم ہے کیونکہ خیر کا مضافل ہے الحافظ الحافظ جو ہے اس کا فعل حفظہ یا حفظ حفظن سے معنی حفاظت کرنا محفوظ کرنا حفاظت کرنا محفظ کے معنی مذریعی القاموس و میں لکھا ہے ہاں جی؟ اور الحافظ کا معنی بن جائے گا حفاظت کرنے والا اس چیز کو محفوظ کرنے والا حفاظت کرنے والا یہ معنی بنے گا اس لبی معنی کے لحاظ سے اور المنجد میں لکھا ہے حافظ یا فضل حیفظن اشے ضائع ہونے سے بچانا کس چیز کو ضائع ہونے سے بچانا خراب و خستہ ہونے سے بچانا اور یہ تو حافظ یاح فاضل تھا اور حافظ یا فضل حیفن من آ پڑھیں حافظ القتاب آ تو زبانی یاد کرنا اس یا طرح حافظ یافض حفظن اچھا طرح پڑھیں تو چھپانا کسی قانی خود کو چھپانا حافظ یا وضے المالا پڑھیں حفاظت کرنا نگاہ بانی کرنا مال کی تو الحافین جو ہے اس دعا میں جو ہے ہاں یعنی جمع کر سفا ہے الحافظ حفاظت کرنے والے جمع ہیں محفوظ کرنے والے نگاہ بانی کرنے والے اس دعا میں یہ معنی مناسب ہے یہاں حفاظت کرنے والے محفوظ نگاہ بانی کرنے والے تو اب دعا کا تجمہ کیا اس لحاظ سے لا الہ الا اللہ خیر اللہ خیر الحافظن اس کا جو ہے ایک دو ترجمہ اللہ کے شوا لا الہ کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ خیر الحافظین یعنی جو نگاہ میں سے سب سے اچھا نگاہ ہے جو نگاہ میں سے سب سے اچھا نگاہ ہے ایک تجمہ جو بندہ خیزن میں یہ بولی رکھی دوسرا تجمہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا وہ بہترین حفاظت کرنے والا آغا خوشت عالمی یہ آغاز سید خورشید عالم میں یہ تجمہ ہے کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا وہ بہترین حفاظت کرنے والا خیر الحافظ بہترین حفاظت کرنے والا کوئی دعا کے توضیع جو ہے یوں ہیں جو بنداخر کے ذہن میں آتا ہے حفاظت کرنے والوں میں سے اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا اور نگاہانوں میں سے سب سے بہتر نگاہ ہیں ہے یعنی اس کا اگر صحیح تجمہ کریں لا اللہ خیر الحافظین کا تو یہ دونوں تجمہ اس میں آ جائے گا کہ اللہ جو ہے حفاظت کرنے والوں میں سے سب سے بہتر حفاظت کرنے والا بھی ہے وہ ذات خیر الحافظین اور نگاہ میں سے کسی کی کرنا دیکھ بھال کرنا ہر لحاظ سے سب سے بہترین نگاہ بھی اللہ ہی کتاب تو کیوں, کیوں کی جو کیونکہ جو ہے بہت چیزوں کی حفاظت کیوں جو ہے بہت چیزوں کی حفاظت کے لیے علم علم چاہیے بہت سی کیونکہ بہت چیزوں کی حفاظت کے لیے علم چاہیے اس چیز کی حالات کے بارے میں بہت سی چیز بہت سی چیز، چیزوں کی حفاظت کے لیے علم چاہیے اس چیز کے اللہ حالات کے بارے میں گواق کا وہ علم چاہے وہ صرف اللہ ہے کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے چنان جی کلام ربانی گواہ ہے احاطہ بالکل شین علم اس کا علم ہر چیز پر محیط اور چھایا ہوا ہے اللہ کے علم ہر چیز پر محیط اور چھایا ہوا ہے اس طرح اللہ نے فرمایا وہ بالکل لیشین علیم اس سے ہر چیز کا علم ہے اس کائنات میں سے کوئی بھی چیز اس کے احاط علمی سے خارج ہے نہیں ہے سب اس کے علم ہے ہاں جی باریک سے باریک ترین چیز ہے جو آج کل مشینی آلات سے نہ دیکھ سکتا ہو وہ بھی اللہ کے علم ہیں اور عظیم کا خشانی بھی اس کے علم میں سیاحت تو اس پاک ذات کو ہر چیز کا علم ہے کائنات کے ہر چیز کے ظاہر و باطن کا حقیقی علم رکھنے والا صرف وہی پاکزات ہے لہٰذا وہی ذات جو ہے ہی بہترین حفاظت کر سکتا ہے وہ کھیلوں میں کون چیز جی جی کہاں ہے کس حالت میں ہے ہاں جی سب پتہ ہے تو اسی حساب سے اس کی حفاظت کرے گا اور حفاظت کرنے پر بھی وہ قدرت رکھتے ہیں اللہ کل شین قدیر ہیں مثلاً کسی ملک کے رئیس کو اگر اپنی دشمن کے لشکر کا صحیح اندازہ نہ ہو اور ان کے قوت و اصلاح اور جنگی تحریر کا صحیح پتہ نہ ہو تو وہ اپنی مملکت اور عوام کی ان کے دشمنوں سے حفاظت نہیں کر سکتا جو یقینی بات ہے اس کو جب علم نہیں ہے دشمن کا اندازہ نہیں ہے اور دشمن ان پر غالب آ کر ان کے سب کچھ لوٹ کر لے جائیں گے جب کسی ملک کے سربراہ کو ہاں اس ملک کے دشمن کے طاقت کا علم نہیں ہے اس کی جنگی تیاروں ہے اس کے اصلاح کا علم نہیں ہے ہاں جی تو پھر یقینی بات ہے وہ وہ آپ کیسے اس کے مقابلے کے تیاری کرے گا وہ کریں گے تو ابھی طرح نہیں ہوگا آخر دشمن اس پر مسلط ہوگا اس کو نابود کرے لیکن اللہ علیم ذات ہے ہر چیز کے علم ہے اس کے علمی آتے سے کوئی چیز خالص نہیں قرآن میں یہ بات ایک دفعہ نہیں سیکڑوں دفعہ اس بات کو لیں تکرار ہوئے اسے درخت سے گرنے والے ہر پتے کا اور زمین کے اندر جانے والے جانے والے ہر دانے کا علم ہے لہذا اللہ خیر الحافظ وہی ذات بہترین حفاظت کر سکتے ہیں اور وہی ذات ہر چیز کی حفاظت کر سکتے ہیں ہر چیز اس کے نظر ہے نگاہ ہے تو اس پہ جو کچھ مسائل اس کے لیے پیش آ رہے ہیں پریشانیاں پیش آ رہی ہیں آفات پیش آ ہیں ان سب سے وہی ذات بہترین حفاظت کر سکتے ہیں نیز کسی بھی چیز کی حفاظت خصوص ہے مملکت کو اس کے دشمنوں سے حفاظت کے لیے طاقت و قوت چاہیے طاقت اور اللہ قدر ملغ ذات ہے وہ الاک الشین قدیر ذات ہے ٹھیک نہیں جی الک الشین ذات ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں اور زمین و آزمان کا ہر ذرہ جو اللہ تعالیٰ کی لشکر کا اندازہ ایک تو اللہ تعالیٰ اللہ الشین قدیر بادشاہ ہے کسی بھی دشمن کے مقابلے میں دوسری بات اللہ کی لشکر کتنے ہاں جی اللہ کے لشکر کے مقابلے میں دنیا کی کوئی بھی لشکر اتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس وقت دنیا کے تمام آبادی لشکر بن جائے ساتھ عرب کچھ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے ہاں جی کیونکہ اور جو ہے اور زمین و آسمان کا کیونکہ زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس کا لشکر ہے بادل ہاں جی اور بارش اس کا لشکر ہے تند تیز ہوائیں اس کا لشکر ہیں پانی اس کا لشکر ہیں فرشتے اس کا لشکر ہیں خلاصہ کائنات کی ہر چیز اس کا لشکر ہے اور وہ کاغذات اسے اپنے مومن اور بردار بندوں کے جان و مال اور ملک سلطنت کی حفاظت کے لیے استعمال کر سکتا لہذا وہ پاک ذات خیر الحافظین ہے ہاں جی وہی ذاتی خیر الحافظین ہے اور ہماری جان و مال عزت و ابرو اور ہر چیز کا بہترین حفاظت کرنے والا نگاہ اللہ ہی ہے لہذا ہمیں اسی پر پورا پورا بھروسہ کرنا چاہیے اور یہ دعا لا الہ الا اللہ خیر الحافظین اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ حفاظت کرنے والوں میں بہترین حفاظت کرنے والا اور نگاہ کرنے والوں میں سے بہترین نگاہ ہاں جی یہ دعا جو ہے دعا یہ دعا جو ہے یہ مبارک مقدس عبارت یہ دعا دعا و تمجید ہاں دعا و تمجید اللہ بھی ہے دعا و تمجید اللہ بھی, ہے تمجید اللہ, بھی ہے اللہ کی ان تعریف بھی ہیں اور اس کا معبود برحق اقدا ہونے کا اقرار کے ساتھ اس کے خیر الحافظین ہونے کی عاقدے کا اظہار بھی ہے نا جی تو لہٰذا جو ہے اس میں کوئی شک شبہ نہیں آزاد نگرانی اللہ خیر الحافین وہی بہترین حفاظت کرنے والا کیونکہ حفاظت کرنے والے کے لیے جس چیز کی حفاظت جاتے ہیں کی جاتی ہے اس کے ہر حال میں اور ہمیشہ نگاہ نگرانی کر سکتا ہو والدہ ہے وہ اللہ ہے وزا اللہ تاغذ وسی تو والا ناؤ ہے اس کے لیے نہ نیند آتی ناؤ آتی ہاں جی وہ ہمیشہ بیدار ہے ہمیشہ ہی ہے اب سارے کائنات سو بھی جائیں اللہ کو تو اللہ تین کا تصور نہیں ہے وہ ذات نیم کے اس سے پاک ہیں نے فرمایا اللہ تعالی صنت والن لہذا جو ہے وہ اللہ بہترین حفاظت جانے والا وہی ذات اداس بن سکتا ہے پھر اس کے لیے طاقت چاہیے لشکر چاہیے کسی بھی دشمن کے مقابلے کے لیے تو اللہ اس کائنات کا حر اللہ اللہ کے لشکر ہے ہاں اللہ نے کسی قوم کو جو اللہ کے انبیاء کے دشمن تھے کس قوم کو اللہ نے آسمان سے پتھر برسایا کسی پر جو ہے اولے ورثہ کے تباہ کے کسی پر جو ہے صحت ہاں جی گرش کی آواز جیسی آواز کے ذریعے سے اللہ نے ان کو ان سب کو اچانے نکال دیا کسی پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتے بیچ دیا ان کے نابودی کے ان کو عالیہ صاف لا کر دیا تینش کر دیا اور بستی کو اوپر نیچے کر کے تباہ برباد کر دیا ہاں فرون جیسی شا... بدبا انسان کو اللہ نے پانی کے لشکر کے جیسے دریا میں دیا تو اللہ نے اور نمرود جیسے خدائی دعویٰ کرنے والے بندے والا نے ایک مچھر کو ایک مچھر زین گرہ میں اس کے ناک سے دماغ میں ڈال کر اس کو ذلیل و خوار کر کے اس کو نابود کر دے تو وہی اللہ جو ہے جس طرح اس کے دشمنوں کو اس طرح تباہ کرتے مومنوں کی تو مومنوں کے اسی طرح وہ کاغذات حفاظت کرتا ہے کیونکہ اسے مومن کس حال میں ہیں ہاں جی اسے اس کے ہر چیز کا پتہ ہے لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا پورا بھروسہ کر کے پوری سچے عقدے کے ساتھ یقین کے ساتھ اگر ہم ان دعاؤں کو عزا پڑھتے رہیں ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ان مقدس آسما کا فیض ضرور ہمیں پہنچے گا اور ضرور وہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا ہر دنیاوی غروی ہر, ہر آفت سے اللہ مہربان ہے وہی ذات ہم سب کے تمام مہمانوں کے حفاظت کرے آمین یا رب